اور بین والوں اور تب کی قوم نے ان میں ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا ودا ثابت ہو گیا